بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صحیح ترجمہ بیان آلہ حضرت ترجمہ یہ کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا بالوں گے نا شروع کرتا ہوں نام اللہ سے لفظ شروع جو ہے یہ کس کا ترجمہ ہے اچھا ہے شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے اب میں پوچھتا ہوں آپ سے یہ ترجمہ خاتون پڑے تو کیا ترجمہ کرے گی شروع کرتا ہوں وہ تو کرتی ہوں پڑھے گی وہ بھائی مرد پڑھے تو شروع کرتا ہوں نا اس میں کیا اللہ کے نام سے شروع چاہے مرد ہو یا عورت دیکھیں اس میں اللہ حضرت نے یہ سارا معاملہ ہی نکال دیا اور یہی ترجمہ ہے اور اس کے بعد میں ترجمہ کرنے والوں نے غور کیا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے چونکہ زبان قدیم کا ترجمہ ہے حضرت کا سو برس پہلے کا تو مودودی صاحب نے بھی ترجمہ اسی کو اپنایا جو اعلی حضرت فاضل بریف کا جس نے بھی یہ ترجمہ کیا اس نے اعلی حضرت کی پیروی میں ترجمہ کیا کہ لفظ اللہ پہلے بتایا اور اس کے بعد میں دوسرا متن استعمال ہوا چلیے ٹھیک ہے صاحب